فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عدد عجلنا له فيها ما عجلنا له فيها ما نشاه لمن نريده ثم جعلنا له جهنم يصلعها ممدور ومن اراد الاخره و سعى لها سعىها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور صدق اللہ ہر قسم دی حمد و تناہ تعریف تمجید تقدید اس مالک الملک رب العزت وحدو لا شریق نائق ہے کہ جس نے انسان سمجھن والا سوچن والا غور و فکر والا کے اور کھوٹے اندر تمیز والا اچھے اور برے اندر فرق کرنے والا بنا کے دنیا اندر بھیجے اگر کسی نے ان سفتوں کو آری اور خالی رکھے آئے واسطے حکم دے کہ کوئی عمل لکھیا ہی نہ جائے انفو مرفوع القلم قرار دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اشخاص نو مرفوع القلم فرمایا ہے مرفوع القلم تو مراد ہے جنا تو قلم اٹھا لیا گیا ہے چک لیا گیا ہے لکھن واسطے قلم تھلے رکھی ہے جدو نہ لکھنا ہوگی انہوں اٹھا لے جائے فرمایا مرفوع القلم مرفوشاس کی کوئی نیکی کوئی برائی کوئی عمل لکھیا ہی نہیں جا رہا جب کوئی عمل لکھیا نہ جائے تو پھر حساب نہیں وہ ہوگے لب. حساب سے اسی چیز دا ہونا ہے جہی لکھی گئی جی احاطہ ہے تحریر جدا اج سان یقین نہیں ماشاءاللہ ما اگر یقین کہ سب کچھ لکھیا جا رہا ہے تو ابھی بڑی احتیاط کریے بڑا خیال رکھیے بچ بچا کے کچھ کریے کچھ بولیے کہ یہ لکھیا جا رہا ہے لیکن یقین جانو یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے ساری ڈائری اور ساتھا روز نام چا لکھیا جا رہا ہے اللہ دے کاتب اور منشی بڑے ہی دیانت دار اور امانت دار ہیں وہ نہ کسی کی داری کرتے ہیں نہ انہیں کسی نال دشمنی ہے کن کاتبین اللہ نے انہوں کی دی دیانت خود بیامائی بھی نکلتا ہے کاتب اور منشی تیار بیٹھے ہوں فورن لکھنے جی امان لکھے نہیں جا رہے وہ جی امل لکھے جا رہے ہیں وہ چیز کا حساب لینا ہے اللہ ایک ایک بات کچھ نہیں ہے اور پھر کیفیت یہ ہوے گی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لئی سا اللہ ترجمان بندے دے کہ اللہ دے درمیان کوئی وکیل اور ترجمان بھی نہیں گا اللہ سوال کرے گا کہ بندے نو خود خدا جواب آئے دنیا اندر تو اے معاملہ ہے نا کہ کوئی کسے دی طرفوں وکالت کر رہا ہوں ہے سوال کسے کسی کو جواب کوئی اور ہو رہا ہوں ہے لیکن اللہ دے ہاں ایسا نہیں بندے کو اللہ نے سوال کرنا ہے بندے نے خود او دے بارے اندر جب پھر فرمایا منو کے شا فل حساب فقد حالت اللہ سوال کر گے پوچھ گے اپنے بندیاں اگر سوال انداز اے ہویا تم کیتا کیتا. پھر اللہ نے فرما دیتا کیوں کیتا فرمایا جنوں لفتے کیوں نہ پوچھا گیا ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا وہ بچن کیتا کوئی صاحب اختیار بندہ کسے بندے نو انہا لفتانہا لکچھلے کہ اے کم تو کیتا سی تے کیوں کیتا سی تے فکر پہ جان دی پہلا تلیوں زمین نکل جان دی کہ ہم میں کیتا سی اللہ نے جدہ کل پچھیا فعلتا قذا وقذا ولمہ فعلتا تو اے کم کیتا سی تے کیوں کیتا سی فقد حالا کا فرمایا حلاق ہو گیا برباد ہو گیا اللہ ساٹھا حساب آسان کر دے لو کوئی بات پوچھے کہ محبت اور پیار نہ پوچھے ہمدردی نہ پوچھے قرآن مجید اندر ایک گروہ اور ایک طبقے کے بارے اندر فرمایا لا یکلمہم یو کلے اللہ قیامت کلام نہیں کرے گا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کسی پوچھنا ہی نہیں بلکہ ارے تو مراد یہ ہے کہ نرمی کی گفتگو نہیں ہو ہم دردی نل کلام نہیں کرنی جو بات بھی پوچھی جائے گی ڈانٹ نل چھڑک جو ہو پوچھی جائے گی تین اشخاص نو مرفوع القلم قرار دے کون کون نے فرمایا ایک تو دس برس تو چھوٹا بچہ دس برس تک او دا کوئی عمل لکھا نہیں جائے اگر وہ کوئی نیکی دا کم کر دے تو جنہوں نے وہ شوق دلایا ہے اس نیکی دی طرف لگایا ہے کم کو بچہ کر رہا ہے لیکن وہ او اجر اور سواب کو نیکی دی طرف لگانوالے انہوں اللہ نے دینا ہے وہ دے نام ہے اندر درس ہوئی حدیث اندر ایک واقعہ ہے کہ حجت الوزاد موقع تے ایک عورت نے چھوٹا جہاں اپنا بچہ گوز اندر چکیا ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کے اس بچے نو اس طرح آپ دکھا کے الہو حجن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اے اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایس بچے کا بھی حج ہے آپ نے فرمایا نام لہو حجن والا کے اج رونا جو کچھ تے او کرا یعنی طواف کریں انو بھی کرا سفا برفا کی صحیح کریں انو بھی کرای کنکنیاں ماریں کہ ایز ہی طرفوں بھی ماریں جو, جو کچھ مناس کے حج تو ادا کریں او سارے ایز ہی طرفوں بھی کریں لہو حجن والاکِ عجن اللہ ادا اجر اور سواب تینوں دیکھ تو دس برس تک بچے دا اپنا کھاتا ہی نہیں کھل دا او دا نام عامال بندہ ہی نہیں بندہ ہی برس دی عمر جسے ہو جاندی او سے لے ہے او دو کلم رکھ دیتا جاندہ ہے ہر دی ہر چیز ہر, بات ہر عمل لکھا دس برس تک بچہ مرفوع ال ہے کوئی بھی ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے فطرتے اسلام سے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, اللہ جب کوئی بچہ دنیا سے پیشتا ہے کسی کے ہاں بچہ جنم لیندہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے او مسلمان پیدا ہوتا ہے فطرتے اسلام سے پیدا ہوا نہیں فرمایا اللہ مسلمان بھیج ماں باپ چاندتے یہودی بنا دیں چاندتے عیسائی بنا دیں چاند مجوسی بنا دیں. ماں باپ کی ذمہ داری پیدا ہوتی ہی شروع ہو گئی بچے نو اللہ نے فطر پہ اسلام کو پیدا کر کے دنیا اندر بھیجیا ہے مسلمان بھیجے وہ خان کا وقت سکھا رہے تے ماں باپ سکھا رہے ہیں وہ پیشاب کر باپ دس رہے ہیں اللہ نے مسلمان بھیجے ماں باپ اگے بگاڑ رہے ہیں بگڑ رہے تو جے خوش بختی اور خوش نصیبی نال اچھا آدت سکھا رہے ہیں تو وہ اسلام پختہ اور مضبوط ہو رہا ہے ہو رہا ہے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہے بچے دس عمر تو پہلے پہلے فوت ہو جاتے ہیں دس برس کی کرتے پہلے ہی فوت ہو گئے چونکہ انہوں کا کوئی عمل لکھیا نہیں گیا مربول قلم ہے حساب کتاب کوئی نہیں قیامت دے دن ان اللہ نلہ فرمانے کہ تسی ایتھے کیوں کھڑے ہو تا تو تے کوئی حساب کتاب نہیں تسی چلو جنت اندر او بچے اے کہن گے کہ اللہ اسی دنیا اندر بھی اپنے ماں باپ کے لاڈ پیار نہ دیکھ سکے زیادہ دیر نہ رہ سکے تر حکم نل آ گئے ہن بھی اسی اکلے چلے جائیے اسی تے اپنے ماں باپ نال لے کے جانا گے اکلے نہیں جنا سب اے بیان کردے ہوئے ایک شرط بیان فرمائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سفارش یا اللہ کے ہاں یہ بات وہ بچے کر سکنگے کہہ سکنگے جنہوں دا عقیقہ ہوا گا اگر اقیقہ نہیں کیتا ماں باپ نے بچیاں بچوں سفارش کا حق نہیں دیتا چاہیے اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تو بچے دا عقیقہ ضرور کرنا چاہیے بچے دی طرف دو جان اور بچے دی طرف ایک جان جس طرح انہوں دی وراثت اندر حصے رکھے نے فلستا کرے مسلو ازل ان سرد دے دو حصے اور راہ قربان کی جائیں بیٹی اللہ نے دتی ہے کی دی جائے اقیقے کے اور, اور لفظ عقیقہ من ہی ہے کسی چیز نو آزاد کرنا اور کرانا جس بچے کا عقیقہ نہیں کرتے ماں باپ باوجود توفیق ہونے طاقت ہون دے, ہون دے فرمایا اس طرح ہی سمجھنا چاہیے جس طرح کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے وہ آزاد نہیں قیامت کے دن وہ سفارش کا حق نہیں ملے گا وہ ماں باپ کے بارے اندر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں انہوں نال لے کے جنت اندر جانا بہرحال ایک زمنی بات آ گئی دس برس تک بچہ مرفوع قلم ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا نیند اندر آدمی ستا پیا آدمی کچھ بھی کر گزرے وہ مرفول کلم ہے نیند بھی کوئی چیز کوئی بات کوئی عمل لکھا نہیں جا رہا کیونکہ وہ حقیقت نہیں وہ ایک تصور ہے تیسرے نمبر سے فرمایا وہ شخص جہاں تناگ درست اور صحیح نہیں مجنون اور دیوانہ ہے میرد کیتی نا کہ اللہ نے انسان نو سوچن والا سمجھن والا غور و فکر کرن والا کھرے اور کھوٹے اندر تمیز کرن والا برے اور پلے اندر فرق کرن والا بنا کے پیجی آئے کہ جے اللہ نے اصلاحیت خود ہی اوہ دے قلعہ لیلی ہوئی ہے او جو کچھ میں کردہ ہے اللہ دے ہاں خودہ جواب دے نہیں انہوں او سوال نہیں کیتا جائے گا کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں خودہ اکل ہی نہیں خودہ دماغ ہی نہیں مجنون اور دیوانہ برف اللہ اسی ہن اپنی حیثیت واضح کرنی ہے اور متعین کرنی ہے کہ ابھی دس برس تو چھوٹی عمر اندر ہاں اللہ نہ کرے نہ کرے مجنون اور دیوانے ہاں یا اللہ نے سانو اکل و شعور نل نوازیا ہوا ہے دنیاوی معاملات اندر تے اسی اعو کرنے ہاں کہ جن سیا اور عقل مند ابھی ہاں کون ہو سکتا ہے اگر یہ دعویٰ ہے تو پھر آخرت بھی فکر ہونی چاہیتی ہے کہ سارا کچھ لکھیا جا رہی ہے جو میں کر رہی ہوں کل اللہ لہاں میں جواب دے ہونا ہے میرے کلو کچھیا جانا ہے کہ میں دسلیں اور او حالت اور او کیفیت اہتی ہوئے گی. اللہ اکبر قرآن اندر اللہ نے فرمایا کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فائدین تو چھو جس ویلے اٹھاوا گے میدان محشر اندر آؤ گے تے اس مادر زاد ننگے اور آؤ گے جس طرح یہ ای آیت اتری ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر ارض کی الرجال و و یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت دے دن سے مرد بھی اور اسلام بھی آدم علیہ السلام ساری اولاد اللہ کے سامنے پیش ہوئے گی، حاضر ہوئے گی. طرح ہو سکتا ہے کہ سارے اکٹھے ہوگے ہو شرم و حیام ماہنے نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اے جی کا رضی اللہ عنہ یا صدیق تو ابنک اے سچیے اے عنہ سدی صدیقہ فرمایا اے صدیقہ اے آئشہ کیا تو اے سمجھ نہیں پی ہے کہ او اس دن کسے نو کسے دی طرف نظر اٹھا کے دیکھن دی ہمت اور ضرورت ہو لِكُلِّ من شان ہر ایک ن اپنی مصیبت ایسی پی ہوگی کہ کسی کی طرف نظر کر اٹھا کے بیٹھ نہیں سکے اس اللہ نے حساب لینا ہے عقل مندی کا والے ہو اپنے آپ بہت سیاح سمجھ والے ہو آکبت فکر کر لو. آخرت واسطے کچھ تیار کر لو احتیاط کر لو نہ ساری زبان بغیر سوچے سمجھے بولتی چلی جائے نہ سارے کولو آمال ایسے سرد ہوں چلے جان جی آکبت اور نتیجے کا سان کوئی فکر نہ ہوماندی من کا نئی دل آ جا جل نہ انسان سوچن اور سمجھ والا بنا کے دنیا چیج دتا رستے متعین کر کے دس دیتے کہ اے رستا جنت کی طرف جا رہا درمیان جدا جی چاہے مومن بن کے آ جائے سدا جی چاہے کافر بن کے آ جائے اندینا حسیلا اما شاہ و اما کپورا رستے ایساں دکھا دیتے لیں جدا جی چاہے شکر گزار بن جائے جدا جی چاہے ناقدرہ اور ناشکرہ بن جائے من کان یرید العاجلت اجلنا لہو فیہا فرمایا جیڑا سب کچھ چھتی نہ لی لے لینا چاہتا ہے نا اللہ نے ہر بندے بھی قسمت او دے واسطے ایک حصہ رکھے دنیا اندر بھی آخرت ہے ہر بندے بھی نہ صرف حصہ رکھ دیتا ہے بلکہ ایک حدیث اندر آم ہے کہ ہر شخص کا آدم علیہ السلام دی اولاد دے ہر فرد دا اللہ نے ایک ایک گھر جنت اندر بنایا ہوا ہے ایک ایک جہنم اندر بنایا ہوا ہے اے سان دے کے شعور دے کے احساس دے کے اللہ نے کہہ دون تھی جو کرنا ہے کر لو جا لے لے لو نبا اسی سبکن سبکن پڑھ چکے ہیں نا کہ جا جی چاہتا ہے اپنے رب کو اچھا ٹھکانہ بنا لو جہد جی چاہتا ہے برا ٹھکانہ لے لو من کان یوری دل آ فرمایا جہا شخص یہ چاہتا ہے نا کہ جہاں میرا حصہ اگے وہ بھی ایتھے ہی مل جائے اسی ایتھے ہی دے, دے, دے اور رضوان اللہ علیہ مجمعی انہوں نے حالات زندگی پڑے جانتے بڑے بڑے سبق مل دے نے ایک صحابی سحابی دوست ملن واسطے گئے دروازہ کچخچ آیا اجازت ملی اندر گئے پھر وہ اللہ دا بندہ بیٹھا رو رہا سی جنوں ملن گئے وہ رہ رو رہے صحابی ہے رسول اللہ والے وسن منگا سے ملن گئے بھی سیاح کوئی وجہ کوئی سبب روے صحابی نے اپنے گھر کونے کی طرف اشارہ کر کے کیا کہ وہ دیکھو میرے گھر اندر مال و دولت دے ٹھیر لگے ہوئے نہیں, امبار لگے ہوئے نہیں. تے سوچن والا سوچ و دولت اور و دولت دے امبار اور ٹھہر لگے ہوئے فرمان لگے میم ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندیاں واسطے جہاں نعمتیں آخرت اندر رکھی نے کہتے میرا حساب دنیا اندر نہیں چکایا جا رہا میم سب کچھ اتنے ہی مل سکتا ہے ابھی تو دے دال و دولت دیکھ کے بغیر سوچے سمجھے کہہ دینے نا وہ بڑا اللہ کا فضل ہے سر اللہ دی بڑی مہربانی ہے اللہ وہ بڑا غازی اور بڑا ہی اللہ وہ خوش ہے مالو دولت دیکھ کے اصل فوج نے کہہ دیں قرآن اندر جگہ جگہ سے اللہ نے دو چیزوں کو بہت بڑا فتنہ قرار دیتا ہے بہت بڑی آزمائش قرار دیتا ہے فرمایا انما نوا اموال حکم و اولاد حکم لوگوں یہ حقیقت بھول نہ چاہیے مان اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی آزمائش ہے یہاں کا ہونا بھی فتنہ یہاں کا نہ ہونا بھی فتنہ یہاں کا مل جانا بھی آزمائش ان محروم رہ جانا بھی آزمائش انما نواں اموا لکم و اولاد حکم یہ دو چیزاں بنیادی طور سے جڑیاں کسی شخص نو اللہ تو بے کر کردیا نے اللہ تو دور لے یا بو ہلین آن لا تل ہکم اللہ کسی چیز کی چیز بیا نہیں فرمایا ایمان والے لو دیکھ لو تو آڈا مارت تو آڈی اولاد تو اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے انہا اندر مصروف ہو کے محب ہو کے مشغول ہو کے اللہ دا ذکر بول جاندہ ہے اللہ نالو تعلق تک جاندہ اللہ واشکر جدے جی کوئی خرچن واسطے پیسے ہوں جدی جی خدمت واسطے اولاد ہو جدی جی طاقت اور قوت انہوں اولاد بھی شکل اندر نظر آنی ہو گئے شیطان پھر او دے دل اندر اے وسوسہ اور اے خیال پیدا کر دینا ہے نا کہ ہوں تو رب کو کی لینا تیرے کول تو سب کچھ ہے گا تو رب کو کی منگنے اور ضرورتیں بھی پورا ہو رہی ہیں منگا جا کے غریب لوگ کچھ نہیں تیرے جنہ کو سب کچھ ہے یہ لا تو لگ اللہ تو دوری اختیار کر لے فرمایا جڑا دنیا سے ہی چاہ ہے نا کہ مجھے سب کچھ اتنے ہی مل جائے من کا نہ جی یہ خواہش ہوئے کہ اتنے مل جائے جو کچھ ملنا جو بھی میرا حصہ ہے میں خواہش کو مسترد نہیں کرتے اجل جلنا لو ہی ہاں ماں اسی پھر جو کچھ چاہتے ہیں نا وہ فورن ات ہی دے دیں مال دولت کا آنا یہ فراوانی ای خطرے تو خالی نہیں اللہ نے اپنی کتاب پاک اندر سان آگاہ کر کردی ہوا فرمایا جی مال دیتا ہوئے، نا جی کے ہر طرح دی آسائش دیکھی ہوئی کیا میں اپنے بندیاں نہیں دے سکتا جہے میرے فرما بردار نے میرے موتی نے ہر وقت میرے سامنے چکتے رہندے نے مینو یاد کرتے رہتے نے انہوں نہیں دے سکتا. کی حکمت ہے؟ فرمایا بلو بس اللہ الرزق ہی اگر میں اپنے بندیاں کا رزق فراق کر دیا اپنے فرما بردار رزق, دے دے اے میں جاننا رزق دے دولتی فراوانی گنت اندر سنبھالنے بڑھانا اندر اندر شروع ہو جائے گا لبا گاؤں جہاں وقت میری عبادت اندر دے میں اے پھر میرے خلاف بغاوت اندر گزرے گا میرے باغی ہی بن جان کیا ایسے لوگ سارے سامنے موجود نہیں کہ جی دکانوں سے بیٹھے ہوں نے آزان ہو جاندی ہے نماز ہو جاندی ہے سب کچھ ہو جا ہے وہ تس تو مت نہیں ہوں تو جی انہوں نے کہو نماز پڑھیا کرو مسجد اندر جایا کرو مسجد اندر آیا کرو کہ اگو کہہ دیں کی کریے جی بس وقت ہی نہیں ملتا وہ مال وہ واسطے خیر و برکت ہو ہوگی وہ مال وہ واسطے نفا مل ہوا سچ فرمایا اللہ نے قرآن سب کچھ دس رہا ہے سب کچھ بیان کر رہا ہے فرمانا فرما مالی اولاد توجب اور حیرانگی اندر نہ پا دے کہ ہے اللہ فرمان کرتے اولاد اولاد توجب نہ پا دے دیکھ کے متعجب نہ ہو جائے ان یرید اللہ فی الحایا سے دنیا اے مال سے یہ اولاد سے اللہ نے انہوں دنیا کی زندگی نہیں آئی سوائے سے دنیا و تا پس بہ مکا فرو جن دیر زندہ رہی فکر لگی رہے مال بڑھان دی اولاد کی وقت ہی نہ ملے سان یاد کر ساری طرف آؤ کا سارے قائم کر وزاس ہوں بہم کا پھرو جس ویسے یہاں کی ماں صاحب ہے ادو بھی دو تے دو چار تے دو چھ ہی کرتے پہ ہوں الحمد للہ اللہ سبحان اللہ کا موقع ہی ویسے ہی گر جانے وتاز ہا کا ان پوسم بہم دوسری جگہ یہ بات بیان چیز کا پا دے کہ ایک ہی ہو رہا ہے کہڑی چیز تقلبین کہ کافر دنیا کے کونے، کونے دیکھ دیکھ انہ گئی کہ یہ دنیا اندر فر رہے ہیں گھوم رہے سیر و سیاحت کر رہے ہیں لا یا گر رن کتا کل گلین کافا رو ان قلیل فرمایا اینا نو دنیا اے فائدہ ہویا اینا نو اے کی من انجان والا دنیا دنی زندگی ختم ہو گیا جی ٹھکانا کھول بن جائے من کا نی دا لاشا جہاں سڈے کو دنیا ہی دنیا منگتا ہے جلدی نہ لینا چاہتا ہے کہ جو کچھ میرا حصہ ہے دے ابھی وہ دے دیں بڑی جلدی وہ ساتھ بے باد کر دینا کہ جا کو اتنا طرح لگتا کہ اللہ دنیا اندر سے گزارا کر دے کسی کا محتاج نہ کریں یہ گزارا ہو جائے اپنی نیمتیں آخرت اندر عطا فرما دی دع سکھائی جا دنیا دنیا دونوں منگ رہا اللہ اتھے بھی کسے کا محتاج نہ کری اتھے بھی کسے کے سامنے دفتے سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آوے پھر آخرت اندر اپنی رحمتہ فرما دیں فرمایا اسی طرح کا ہی سلوک کر یہ دنیا دی زندگی دل لگاؤ والی جگہ نہیں منظر مقصود بنا والا ٹھیکانا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے سن یہ ارشاد فرمایا کرتے سن اللہم لا عیشة اللہ عیش الا عیش آخرا اللہ یہ دنیا کوئی زندگی ہے اتنے گزارا کرنا ہے وقت گزارا نہ آئے اتنے تقت گزارنا آئے اللہ الا عیش آخرا اصل زندگی سے آ کر بہتر کر کرنی وہ اچھی بنا بنانے کیونکہ اتو کتے جانا نہیں ان نک... ختم نہیں ہونا وہی کوئی انتہا نہیں اگر وہ بہتر ہو گئی تو ہمیشہ بہتر اگر وہ خراب ہو گئی تو ہمیشہ دلتا روز باری نہ فرمایا دنیا منگ دنیا دے دینیوں جن چاہنے دنیا تو اور جا رون کارون کو بڑی دولت والے نے سمجھایا بھی اف کن کم افرلہ وہ یہ بڑا سب گل فساد افس کہنے والے کہ دیکھ اللہ نے تینو مال دیکھا ہوا تین دولت دیتی ہوئی ہے تو اللہ کے جتے ہوئے مال کیوں کینہ کی دی کچھ مدد کریا کر خرچ کراون کرتا میں محنت کر کے کمایا اکلنا سارا کمایا اللہ کا حصہ اللہ قرماندہ نے تسی کارون دا مال وہ خزانے دیکھ دیکھ کے سن سن کے حیران ہو رہے ہو ابھی ایک حقیقت دسیے کارون تو پہلے کئی ایسے مالدار آئے جن... کتنے رہنا ہر دور اندر کوئی نہ کوئی قارون ہوتا ہے لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وقت آ ہے اور مٹ جانا ہے ختم ہو ہے جتوں دنیا تو رخصت ہوں گے ایسے لوگ جہنم دا ایندھن بن جاتے ہیں دے بارے اندر حدیث اندر آدھا آن کہ اللہ دی زمین تے متکبر اور مغرور بن کے چل رہا سر اللہ نے زمین نو حکم دیتا کہ سارے اس دشمن نو پکڑ لے. زمین فٹی وہ ترسنا شروع ہو گیا پکڑ لیا اللہ دی زمین نے اللہ دے حکم سے جس لئے او دن العلم معاملہ ہونا شروع ہوا ہیا تے موسیٰ علیہ السلام نظر آئے آواز دے کے کہنے لگا موسیٰ میں نے بتا ہے تو اپنے جادو نل میرے نل اے کچھ کیتا ہے تاکہ میرے خزانیاں سے تو بعد اندر قبضہ کر رہے میں تاب جاماں زمین اندر غرق ہو جاؤں تے خزانیاں میرے تو قابو کر لیں میرے نل اس لگ تو اس وقت سے کر رہے ہیں اپنے جادو تے زور کر اللہ تعالیٰ نے فرشتین حکم د اس بد بخت کے خزانے چکو سر سے رکھ دیو سارے سارے خزانے سر سے رکھ دیتے گئے حدیث اندر آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزانے چکے ہوئے ہیں قیامت تک زمین اندر تکتا جا رہے ہے وہ بہت سر پہ مال جنہیں دنیا ہی منگی دیکھ لو انجام اور کی نتیجہ کی لے فرمایا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ ایک دنیا ہی دنیا چاند ہے وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ جن نے آخرت بر ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کو لو اٹھے لما اللہ میں لو اٹھے تے وے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کدی کسے حرام چیز تو صحابہ نمنا فرما دینا کہ اے کم نہ کرنا اے چیز نہ کھانا اے استعمال نہ کرنا صرف یہ بات نہیں تھی اے نو چھٹ دیو اے نو استعمال نہ کرو اے نہ کھاؤ بلکہ آخرت دی امید دے. مثال دے طور سے سونے اور چاندی دے برتنا اندر پین تو منہ فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فی آنیت تی آزا سونے اور چاندی دے برتنا اندر نہ کوئی چیز کھانا نہ پینا کی فرمایا لہم فی دنیا والا کمفیل اللہ نے یہ برتن دنیا جی قریب ختم ہو جانے کرتن ٹوٹ جاندے نے ختم ہو جی برتن والا چلا جانا ہے ختم ہو گیا سلوم فی دنیا یہاں آرزی زندگی اندر یہ چیزاں میسر ملیں ہوئی والا کم فل آخرا تنوں اللہ نے آخرت اندر دینے نے جیتے نہ تاری زندگی ختم ہوے گی نہ برتن ٹوٹ جاندیا ہی حوضے کوسر کا پانی جنہیں آب خوڑیا اندر ملنا ہے اللہ نے وہ بھی سونے اور چاندی بھی بنا لے پہ یہ تھونی شروع یہ ہے کا حوض اوسر اندر این آب خواہ اور پیالے تیر رہے ہیں انتظار ہو رہا ہے حضرت آئے صدیقہ رضی اللہ تعالی ہے آسمان بالکل صاف ہے ستارے پوری آب و تاب نال چمک رہے حضرت عائشہ سوال دیا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دے جن ستارے نے کسے دیاں اینیاں بھی نیکیاں آسمان دے ستارے کی تعداد آپ نے فرمایا اے آئشہ میں جواب بھی تیو دینا کہ تی ایک بات ہو سن لے آسمان دے جن ستارے نے اللہ نے میرے حوض حوضے کونے آپ ہو رہے اور پیالے رکھے ہوئے نے جہاں تیر رہے نے اور انتظار ہو رہے ہے پینے والے کا جواب فرمایا نے رضی ابا یہ سن کے حضرت خاموشیاں ہو گئی چپ ہو گئی آپ فرما د اے عشہ میں تیری خاموشی دی وجہ سمجھ گیا جواب تیری توقع کے خلاف شاید ملے ممکن ہے تو توچ رہی نیکیاں تیرے ابا دیاں میں ابو بکر صدیق دیاں دوسا گا کہ ایکیاں وہ لے سو عمر دی ساری زندگی دیاں اینیاں نیکیاں جن آسمان دے ستارے نے ابو بکر تیرے باپ دی اس رات دیاں اینیاں نیکیاں جس رات وہ میرے نال غار اندر ایک رات بھی غار اللہ نے ہجرت کرنی ہے مکے تو ایک غار اندر کچھ وقت گزارنا ہے ساتھی نہ ہونا ہے وہ ساتھی کون سی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لا ان اللہ ابو بکرد اللہ پھر رہے گار چار پاس اندر کیسے کیسے کھوجی موجود سن کھوج لگا والے پتریلی زمین ہے یہ نہیں کہ کوئی مٹی ہے ریت ہے پتری زمین مکے انہوں نے کھوج لگانا شروع کی تا. تک پہنچ گئے کہ اتنے تک آ گئے قدم ہوں اگی نہیں پتا لگتا کدھر گئے ابو بکر صدیق ایسا اسے دیکھ رہے نے کافران دے قدم نظر آ رہے نے چلدیاں دے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے چک کے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا نا ابھی تھلے بیٹھے نظر آ نے فرمایا وہ ساری حفاظت فرماے گا ساڈا اللہ معانا۔ ابو بکر خوشخبری دیا فرمایا دلگارے ابو بکر اللہ نے غار سور اندر ہجرت کی رات جس طرح تینوں میرے نال رکھیا قیامت دن حوض قوسر تو بھی تو ہی میرے نال کھڑا حوض قوسر اندر سوننے اور چاندی دے آپ کو اللہ نے بنایا یہ ہو ہوئے گی فرمایا رہے لہم فی الدنیا ولہم فی الاخرہ انہاں کافرانو اللہ نے اے چیزیں دنیا اندر دیتی ہوئی یا لے تو سی تھوڑا جیس صبر کر لو تو ہڑے بعد دے آخرت اندر فرمایا وَمَنْ عَرَادَ آخرت ہے شخص آخر زندگی اللہ نا کچھ محنت بھی ارادے کے نال نال خاص دی تکمیل واسطے محنت بھی کی تھی کوشش بھی کی تھی اے محنت ان چیزوں دی قیمت نہیں بن سکتی مگر وہ انعامات حاصل کرنے کا سبب بنیں گی اے یہ ذریعہ بنیں گی اللہ کی رقم کا وس آ جن نے آخرت کا ارادہ رکھا کہ اللہ آخرت اندر میں مینو دے وے اے نعمتا پھر کیتی نال اے یقین اور ایمان بھی رکھا کہ اللہ نے آخرت اندر نعمت رکھی ہوئی نے تیار کی تی ہوئی نے وہا ایک گھر ایسا موجود ہے جہاں نیم کنل پریا ہوا ہے جس کا نام جنت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اندا سمجھائی فرمایا کوئی بات چاہ ہوے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت محل بنوا او بنوا اندر پھر دعوت کا دا انتظام کرے کھانے کا انتظام کرے بلان کہ بادشاہ نے بڑا محل بنوا دیتا ہے وہ اندر بہترین کھانے دعوت کا انتظام کر دے آؤ تھی اس بادشاہ دی دعوت قبول کر کے اتنے جا کے کھانا کھاؤ فرمایا توانو اگر اس قسم دا پیغام ملے تو تین دعوت قبول کرنے لی تیار ہو یا نہیں کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ محل بنوا کھانے کا انتظام کرے تے کون ہے جا پچھے رہ گیا سارے اس کا کرنے تیار فرمایا پھر خوش ہو جاؤ تیار ہو جاؤ اللہ نے جنت بنوا دی جی وہ اندر کھان نعمت مہیا کر دیتی ہے مینو پیغام دن واسطے بھیجائے آؤ پھر میرے نال مل کے دعوت قبول کر لے اے ایمان ہونا چیزاں جن نے آخرت کا ارادہ رکھا آخرت نیمت حاصل لئی اور ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سارے وعدے سچے ہیں دل مل یقین بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کہ کدی یقین کر لو کدی کبھی پتا نہیں اس طرح ہوا بھی نہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں تشدیق بہت بری بیماری ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ شکل ہو یقین کر لو کہ سارے رب نے یہ سارے انتظامات کیتے ہوئے فلاں اللہ فرما دینے اصل ایک پردہ پا دتا ہے تہن پتہ ہی نہیں تو اکھی دی ٹھنڈک دا کی, کی سامان میں تیار کیتا ایک پردہ لٹک رہا ہے بس موت نے اس پردے ہٹا پر ہٹ جائے گا سب کچھ نظر آنے لگ پائے گا پردا ایک رکھ درام راہت کا تی خوشی دا کی, کی سامان میں تیار کیا ہوں ایک میدان دیتا ہے کہ جن دنیا ہی دنیا لینی ہے انہوں بھی اسی دین لی تیار ہاں جہاں آخرت کا ارادہ رکھتا ہے آخرت دیا نیمت لینا چاہتا ہے وہ چاہیے محنت کرے کوشش کرے یقین اور ایمان رکھے فا لکان سا مشکور فرمایا اے تاریخ جہی ٹوٹی ٹوٹی محنت ہے نا دنیا کی مینو یہ بڑی قدر ہے اللہ بندے دے اے آمال بندے کی یہ عبادت دی بڑی قدر کرتا ہے خدا بڑا ہی قدر دان ہے قدر محنت کے بدلے انہیں جنت دینی ہے نا اپنی رحمت ندردانی ہے بندے دی نیکی نو اللہ سنبھال کے رکھد وہ حفاظت فرما ہے وہ پالتا رہتا ہے مثال دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مومن دی نیکی اس طرح محبت اور پیار نل پال دوری کما یورپی آدم فل جس طرح گھوڑے کا بچہ چھوٹا جا خرید لوگوں بڑے خیال نال دے ہو بڑے شوق نالدی خوراک آرام و راہ دیا چیزوں کا خیال جس شوق اور محبت نالی او گھوڑے دے بچے پال رہے ہو نا کہ یہ وے گا خوبصورت بنے گا مضبوط اور طاقتور ہوئے گا میں سواری گا اور مومن مضبوط فرمایا جس شوق اُنہوں پالتے ہو اللہ مومن دی نیکی نو اے بھی زیادہ شوق پالتا ہے مشکورا اللہ اپنے بندیاں دیا نیکیاں دی کرے گا اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما کہ آخرت کا شوق دے دے، دے دے، محنتی توفیق دے, دے. اسی چٹی پٹی جڑی محنت کریے تیوہ قبول فرماوی اور اپنی رحمت اور اپنی مہربانی آخرت دن نعمتوں کا بھی حقدار اور وارث بنا اللہ الحمدللہ. الحمدللہ.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 وان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان اشهد ان محمدا عبده ورسوله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 میرے سامنے بیمار کی طرف درخواست نے اللہ جمی مسلمان صحت کاملہ آجلا عطا فرما کچھ پریشانیاں اپنی باغ دوستہ نے ذکر کی اللہ سڈیا پریشانیاں بھی دور فرما خصوصی طور پہ قرض جیسی پریشانی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے فرمایا شہید دے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اگر کرز شہید دے ذمہ بھی ہوا تو این بری چیز ہے اللہ ہر مسلمان بچا رہے بن بن فرمایا, دین والا مکروز دین تے او دا زلط اور او اکھ نہیں اٹھا سکتا وساحر بن لے تے رات ادی او ادھیڑ او بن اندر گزر جانے کہ کتوں ادا کرا کس طرح ادا کروں گا رات نو سو نہیں سکتا دن نو زلیل اندارے. ایسی بری چیز ہے اس واسطے جنازہ پڑھن تو پہلے آپ کے اعلان فرمایا کرتے سن کہ اے فوت ہونے والے دے ذمے کوئی قرض پہ نہیں اگر آواز آدھی کوئی قرض نہیں تو آپ خوشی نال جنازہ پڑھنا کہ اللہ اس بندے دے ذمے کوئی کرز نہیں, کوئی کرز نہیں. کسے کا کچھ دینا نہیں یہ بری ذمہ ہے تو جے کرز دی آواز آدھی کہ ہاں انز دینا ہے تو پھر آپ کو طلب کر دے فرما دے کیوں بھائی تھی ذمہ داری قبول کر دے ہو اگر وہ داری قبول کر لیں گے تو فو ہاں جی وہ کہانوں دی... تو پتا نہیں یا سارے چنی ہمت نہیں کہ کرز ادا کر سکیے تو پھر آپ فرما دے میں محمد یہ قرض ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ جنازہ پڑھیں فارغ کر کے پھر جنازہ پڑھا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ سانو قرض کے بہت چوں بھی کریں ایک قرض سے سڈے سے حکمرانہ نے چڑھایا ہے نا اور مزید چڑھاؤ دیا جاری نے پہلا قرض اتارن واسطے کرز اتارو ملک سوارو دا نعرہ لگایا تی ہم پھر لکھان کروڑوں ڈالر مزید قرض لین دیا تیاریاں کیسے بدماشا سا بھاگیا ہے اگلی لانت اجے ختم نہیں ہوتی مزید لہنت ہو سکے سے پہن تیار ہوئے کیونکہ یہاں سے اللے تلے لی پورے ہوئے کرز لین تو بغیر قوم تے ایک وقت کھانے تیار ہے مجبور کر دیا گیا کہ روٹی ایک وقت ہی کھاؤ دوسرے وقت ہی ملے ہی نہ اپنے اے تلے پھر کرز لین تیاریاں ہو گئی اللہ اپنا کوئی بندہ سڈا کائد بنا جیڑا تیرا فرما بردار ہوئے کہ سانو بھی تیری اطاعت دا حکم دے رہے او حدیث بار بار ذہن اندر آنی آپ نے دعا فرمائی ہوئی ہے اللہم من والی من امر امتی شیئن فرافاقا بہم فرفق بہی اللہ میری امت جو جڑا صاحب اقتدار ہوئے جنہو تو امت دا قائد اور رحمہ بناوے جے او میری امت دا خیر خواہ ہوئے انہا نرمی کرے انہا پلا سوچے اللہ تو بھی ہوتے تے نرم ہو جائیں من والی من امر امتی شیئن فشک علیہم فشک علیہے اللہ جے میری امت دا کوئی راہ نما بن کے قائد بن کے سربراہ بن کے امت نو تنگ کرے تے اللہ تم کو بھی گردن مروڑ دے ساڈی یہی دعا ہے اللہ جڑا تیرے حبیب دی امت دا خیر خواہ ہوے تو او دا خیر خواہ بن جا جڑا اس امت دا بد خواہ وے, اللہ تو او نو بدخائی کرن دا موقع ہی نہ دے او سو پہلو یودا کم کچھ مسائل بھی دوستان نے دریافت کیتے نہیں ایک جا بچا دس برس تھی, عمر تو پہلے پہلے فوت ہو جائے کسے کافر دے کار پیدا ہو جائے تے پھر بھی جنت اندر جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد دے مطابق وہ مرفوع القلم ہے وہ مسلمان ہے او دا کوئی عمل لکھیا ہی نہیں گیا کھاتا کھلا ہی نہیں گئی لہٰذا اوڑا کوئی حساب کتاب نہیں اوہ جنت اندر ہی جائے گا اللہ دی رحمت کا لیکن عید باوجود اللہ اپنی حکمتوں خود ہی جاندہ ہے بچے کے بارے اندر بھی یہ قدیث سن لو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرل لیٹ پہنچے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی اج کوئی مسروفیت سی مشہولیت سی کہ آپ کارتشریف سے آئے ہو تیر نظر آپ نے فرمایا عائ انسار دا ایک بچہ بہت ہو گیا تھی میں اولا جنازہ پڑھاؤ چلا گیا یعنی اپنے لیٹ پہنچن دی وجہ بیاں فرما رہے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. انسار دا ایک بچہ بہت ہو گیا میں اولا جنازہ پڑھا کے آ رہا یہ سن کے حضرت عائشہ نے کہہ دیتا دتا اس پورا تم اصافی الجنہ او تو پھر ایک چیڑی سی جیڑی اٹھ کے جنت اندر چلی گئی بچہ سی نا او تے ایک جڑی تھی جڑی کے کے اللہ نے یا عائشہ عائشہ اے حقیقت اللہ ہی جاند ہے جی معاملہ یہ خلاف ہوئے دے پھر؟ یعنی حقیقی علم اللہ کے پاس ہے لیکن چونکہ بچہ مرف القلم ہے وہ اللہ ہاں کوئی عمل لکھیا نہیں جہاں اس واسطے وہ جنتی ہے اللہ جنتر بیچنگ کہ کیا وہ جنتی خدمت دی مامور ہو جائے گا او خدمت گزار بنا دیتا جائے گا جنتی صورت ہوئے گی خدمت کرن واسطے اللہ نے جنت اندر ایک الگ مخلوق پیدا کیتی ہوئی ہے جنہوں غلمان کیا گیا غلمان غلام کی جمع غلمان. وہ الگ مخلوق ہے انسانہ دی خدمت ہو گئے گی انسانہ نے خدمت کرنی نہیں کسے اللہ انہ تینہ راضی ہو جائے گا کہ انہ خدمت خدمتگار جنت اندر موجود ہوں گے متقین علی الفرائش ایتے تختہ تے بیچے ہوں گے تکیے لگا کے آرام کر رہے ہوں گے انہ دے خادم اللہ نے جنت اندر ہور پیدا کی تے یہ حدیث اندر آ جنت اندر جان والا بچہ بچا جوان سب ایک کوئی, کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں رہے گا عمر عمر عمر اندر سب دی عمر جوانی دی جوانی گی اور پھر نہ کوئی بڑھاپا آئے گا نہ بیماری آئے گی نہ موت آئے گی اس ضعیف اور عمر خاتون دی بات کہ ایک ضعیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آ کے کہنے لگی اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم <متعال> اللہ کو لو دعا کرو اللہ میں میمو بھی جنت اندر لے جا جاپ نے فرمایا اما جی تُن بہت بڈھے ہو گئے ہو جنت اندر سے جوان لوگ نے جانا ہے یا لیتنی تنی کم شبابی اما رو رہی ہے نالے کہہ رہی ہائے میری لمبی عمر نہ ہوں میں جوانی جی مر جی میں این لمبی عمر نہ ہی پا کہ آپ فرمان لگے اما جی نہ رو جبھی بھی جنت اندر جاؤ گے اللہ تعوی بھی جوان کر کے اندر جان گے. جوان ہو کے جان گے مخدوم ہو گئے خادم نہیں ہون گے. کافی زیادہ نے وقت اجازت نہیں دے رہا اگر کوئی ضروری ایسی بات کچھ نہیں ہو تھی انشاءاللہ نماز تو بعد میں حاضر ہوں مخت اثر ہاں سوال کا میں جب کسی دوست نے کلمہ سنا مراد یہ تے سے پورا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن جدو وظیفہ کرنا ہوا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کلمہ نہیں پڑھتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وظیفے طور پر صرف لا الہ الا اللہ آخری بات